السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر وافیت سے ہوں گے چلنے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دین کے بارے میں بہت سا علم حاصل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بار کا ہمیں قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا اس کو ذریعہ بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر نمبر چھیالیس سے رضوان مصدر کی سب سے پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ صرف کبیر جو ہے وہ یاد کرنا اور سمجھنا یہ ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گا تو نکالیے صفحہ نمبر چھیالیس تالیبات حصہ سوم تیسرا حصہ صفحہ نمبر چھیالیس مصدر رضوان ہے را ذاؤ تو اب آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ حروف اصلی جس کو ہم مادا بھی کہتے ہیں وہ را اد اور واؤ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا سنیا یسماؤ ہے کیا مطلب سنیا یسما ماضی میں آئین کا لیما مقصور ہوگا اور مزارے میں عین کلمہ لیما مفتو ہوگا سنیا یسماؤ رازی اصل میں راضی وا تھا کیونکہ حروف اصلی را ظہر و ہے راضیہ اصل میں رضیوا تھا دو کی طرح تعلیم ہوئی کیونکہ دو بھی اصل میں دو عیوا تھا کہ وہاں بھی حروف اصلی دال آئین اور واو ہے ٹھیک ہے یر اصل میں یرغو تھا مثل تو یہاں تو چونکہ انہوں نے صرف اشارتن بتلا دیا تو ہمیں ان تعلیمات کو بھی تازہ کرنا چاہیے ذہن نشین کرنا چاہیے اور پھر ان تعلیات کے مطابق ہمیں ان سیو کو بھی حل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب راضیہ انہوں نے بتلا دیا کہ راضیہ اصل میں راضی وا تھا راضیہ کیسے ہوا تو اس میں تعلیل ہوئی ہے دعیہ دو طرف تو ہم نے دیکھے دعیہ جو ہے کے ایک طرف ہے کسرہ کے بعد ہے تو واؤ کو یا سے بدلا دو عیوا سے کیا ہوا دعیہ دو ا تو اس رازی رازی یہاں بھی واؤ کلیما کے ایک طرف ہے اور کسرہ کے بعد ہے تو لہٰذا والے قانون کے مطابق واؤ کو یا سے بدلا تو رازی وا سے کیا ہو گیا رازیب ی کی طرح ہے تو اصل میں یب تھا اصل میں کیا ہے یب چنانچہ واؤ تیسری جگہ واقع ہے تو واؤ کو چوتھی جگہ تو واؤ کو یا سے بدلا اور پھر یا ماں قبل مفتو ہے با والے فائدے کے مطابق یا کو کوش سے بدل دیا تو یو آیو اور پھر اس یدعا ہوا تو ایسے ہی ہم یرو کے بارے میں بتلائیں گے کہ یرو یارود جو ہے یہ اصل میں یروا تھا لحاظ واؤ کلمہ کے آخر میں ایک طرف واقع ہے تو سب سے پہلے واؤ کو یا سے بدلا یارو اب یا ماقبل مفتو ہے با آ والے قاعدے کے مطابق یا کو علی سے تبدیل کیا تو یرایو سے کیا ہوا یر جی یرونا تھا بروزن سب سے پہلے کو یا سے بدلا اسی یرغ والے قاعدہ کے مطابق یدعا والے فائدہ کے مطابق واؤ کو یاد اور پھر یا ماقبل مفتو ہے یا سے بدلا اب واؤ بھی ساکن ہے اور پہلا واؤ جو یا بدل کے پھر علی سے تبدیل ہو چکا ہے وہ بھی ساکن اور پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو یو نہ ہوا کیا ہوا یارغنا دیکھیے میں اس کو آپ کو لکھ کر سمجھاتا ہوں یر غون اصل میں کیا تھا یرونا یر وزن یف علون یس معاون کی طرح باب سمے آئے نا اور جمع مذکر غائب کا سیوا یس تو اس کے مطابق یہ کیا ہونا چاہیے یر وا کلمہ میں جب یع والے قانون کے مطابق واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا ہوا یعنی یوں نہ رضوا یوں نہ اب یا ماقبل مفتو ہے با والے فائدہ کے مطابق یا کو کوف سے بدل دیا اب دیکھیے وہ بھی ساکن ہے اور علیف بھی ساکن اور پہلا ساکن مدعا ہے جتنے ساکنین والے قانون کے مطابق پہلا ساکن کو گرا دیا تو کیا بن گیا یار امید ہے کہ یہ بات آپ نے اچھی طرح ہوگ پھر دیکھیے یار تھا وا या से نہ ہوا پھر یا متحرک اس سے پہلے مفتو یا کوف سے بدلا الف اجتماعی سا کی نیند سے گر گیا اب میں پھر اس کو پڑھتا ہوں اور ساتھ, ساتھ آپ کو قاعدہ بھی بتلاتا ہوں دیکھیے یا اصل میں یا تھا وا کو یا سے بدلا کیوں بدلا یو والے قانون کے مطابق کہ وا کلیمہ میں چوتھی جگہ واقع ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا یا یا متحرک ہے اس سے پہلے مفتو یا کو علیف سے بدلا کس قائدے کے مطابق با والے فائدے کے مطابق تو اب یرونا ٹھیک ہے الف اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کیا ہوا یرزونا اگلا سوا دیکھیے یرنا جمع غائب اصل میں یرونا تھا بہت آسان تعلیم کہ صرف واؤ کو یا سے بدلا ہے یدھ آ والے قانون کے مطابق کہ واؤ کلمہ میں چوتھی جگہ واقع ہے لہٰذا واؤ یا بدلا دیکھیے یروزینا جم مونس اصل میں یرزونا تھا واؤ کو یا بدلا سوا دیکھیے تروزین واحد مونس حاضر اصل میں تھروزین تھا اگر وزن آپ کے ذہن میں ہے پھر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ واحد غائب کا وزن آتا ہے جیسے لہذا اس کے مطابق اصل میں کیا ہونا چاہیے ترزا سب سے پہلے وا کو یا بدلا تروزین ہوا پھر با والے فائدے کے مطابق یا کو علیف سے بدلا تر پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے علیف کو حذف کر دیا تو کیا ہوا تروزئینہ ید میں لکھ کو دکھ رہا تو دیکھیے واحد منس حاضر کا سیوا اصل وزین اصل میں کیا تر وزہ دینا بروزن واؤ کلمہ میں چوتھی جگہ واقع ہے ماکبل کی حرکت اس کے مخالف ہے لہذا واؤ کو سے نہ تو اب دیکھیے یا متحرک اور اس سے پہلے یعنی زواد مفتو ہے اور یا متحرک اس سے پہلے حرف مفتو ہو تو با والے فائدے کے مطابق یا کو حلف سے بدل دیتے ہیں لہٰذا اس اصول کے مطابق نہ ہوا اب دیکھیں یا بھی ساکن حلیف بھی ساکن پہلا ساکن ہے اس کو گرا دیا تو طرز نہ ہوا امید ہے کہ اب بات سمجھنے میں آئی ہوگی یہاں تک اب دوبارہ دیکھیے کتاب کی طرف راضیہ اصل میں رضیوا تھا مثل کے تعلیل ہوئی یروہ اصل میں ی روزاو تھا مثل یو کے تعلیل آپ نے مسل کی تعلیل کو دیکھنا بھی ہے اور پھر اس کی تعلیل ان سیخوں کی تعلیل کو حل بھی کرنا ٹھیک ہے نا یار وہ نہ تھا وہ کو یا نہ ہوا انہوں نے نہیں بتلایا کیوں بدلا لیکن آپ نے ساتھ تفصیل بھی بتلانی ہے کس فائدے کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر یا متحرک اس سے پہلے مفتو علی سے بدلنا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پڑھنے کے دوران جہاں جہاں میں وقف کرتا ہوں آپ ہاتھ میں کوئی پینسل کوئی چیز رکھیں اور وہاں پہ علامت نشان ضرور لگائیں تاکہ عبارت خلط ملف نہ ہو اور آپ کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو سکے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں راضیہ اصل میں راضی تھا مثل دو کے تعلیم ہوئی یرغ اصل میں یروضا تھا مثل یدعا کی تعلیم ہوئی یار وونا اصل میں یرو تھا وا کو یا سے بدلا یرا ہوا پھر یا متحرک اس سے پہلے مفتو یا کو سے بدلا علف اجتماع ساکنین سے گر کیا جی نمبر چار یار جمع مولنا غائب اصل میں یا سے بدلا یا الف ہو کر اجتماعی سے گر گئے ترزینہ ہو گیا امید ہے کہ یہاں تک بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی اب آئیے سرف کبیر کی طرف صفحہ نمبر بیالیس سرف کبیر ناقص واوی اسباب سنیا یسما ناقص ہے کیونکہ نام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے واوی ہے اس لیے کہ نام کلمہ کے مقابلے میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے ئن کلیمہ مقصور مزارے میں آئین کلیمہ مفتو ہے اس لیے باب سرا یسم یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا اس چھوٹی سی عبادت کا بہت ایک لمبا سا مطلب ہے ناط ہے واوی ہے ٹھیک ہے نا باب سمیا یسما مزدور ہے ار رضوان رضوان کا معنی ہے خوش ہونا دیکھیے بحث ماضی مزار نفی بلند راضیہ رضو رضیتو رضیتی رضیتوما روزیتی روزیتمن خوش ہوا وہ ایک مرد رضیہ خوش ہوئے وہ دو مرد رو خوش ہوئے وہ سب مرد روزیت خوش ہوئی وہ ایک عورت یوں آخر تک ترجمہ کے ساتھ پھر مکمل سیوا اور بحث سر ترجمہ کے ساتھ ساتھیوں کہیے روزیہ خوش ہوا وہ ایک مرد سیوا واحد و ذکر واحد بحث اس بات فی الوازی معروف روزیہ خوش ہوئے وہ دو مرد سیو بحث اس بات پھر ماضی معروف اور خوش ہوئے وہ سب مرد سیوا جمع مظفر وایت بحث معروف اور اسی انداز سے پھر ماضی مجہول کی پہلے سادہ الفاظ میں پھر تشمے کے ساتھ پھر سیوا اور بحث کے ساتھ روزیہ خوش کیا وہ ایک مرد سیگا واحد مظفر واید اس بات پھر ماضی مجہور روزی نہ آخر تک روزی نہ آخری سیرا نمونے کے طور پہ چند سیرے پیش کر رہا ہوں باقی آپ نے انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے اس کو کہنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش ٹھیک ہے نا روزی نہ کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیوا تسنیہ وزکر و نسبت کل بحث اس بات پھر معاوضی مجہور یا رضا خوش ہوتا ہے یا خوش ہوگا وہ ایک مرد سیوا واحد بحث اس بات پھر مزار معروف نہ رضا خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب عورتیں سیوا تسنیا جمع مذکر و نسمت کل بحث اس بات مظاہرے معروف اسی طرح مجہول کی گردان یور خوش کیا جاتا ہے یا خود وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر واحد بحث اس بات فی المزار مجہول اور آخری سیوا نورضواب خوش کئے جاتے ہیں یا خوش کیے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سادہ عورتیں سیوا تسمی مضکر و نسم و تکلیم بحث اس بات فی المظار مجہول ہرگز نہیں راضی ہوگا ہرگز نہیں خوش ہوگا وہ ایک مرد سیوا واحد مزکر واید بحث نفی پھر مستقبل معروف اور اسی طرح مجبول کی نہیں خوش کیا جائے گا وہ ایک مرد واحد مظکر واعد بحث نفی تاقب آج کا مذرق نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اب امید ہے کہ اس کو آپ یوں ہی پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی ضرور کوشش فرمائیں گے اللہ رب العزت کی التا کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کی خاص توفیعت تو آج کا سبق اب ٹائم کو پہنچا